يا نور الله نبي نبی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 بدنی چینل کے ناظرین بڑے پیر صاحب کی بڑی گیارہویں شریف کا آغاز ہو چکا ہے الحمد للہ ماہ عبد القادر ربیع آخر شروع ہو چکا ہے اس مہینے کو ہمارے غوث پاک پیرانے پیر پیر دستگیر سے نسبت عام طور پر مسلمانوں کو اولیاء سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بڑے پیر پیرانے پیر پیر دستگیر گیارہویں والے پیر کہیں کہا جاتا ہے بادشاہ پیر مختلف انداز سے غوث پاک کو یاد کیا جاتا ہے مگر عاشقان غوث اعظم میں ایک تعداد ایسی بھی ہوگی جن کو غوث پاک کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا توجہ تو نہیں ہوتی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک ہے عبد القادر کیا نام ہے ابد القادر اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد یاد رکھیے کنیت سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کنیت کیا ہے ابو قاسم ابو ابراہیم دونوں آپ کی کنیتیں زیادہ مشہور ابو قاسم ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی الحوں کی کنیت ہے ابو محمد اور القابات کیا ہیں آپ کے لقب وہ ہوتا ہے کی کسی خوبی یا خامی کی بنا پر لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا تو اس کو لقب کہتے ہیں غصے پاک ربی اللہ تعالی ہو اپنی بے شمار اور صاف حمیدہ کے سبب مختلف القابات سے مشہور ہیں مثلا محی الدین دین کو زندہ کرنے والا محبوب سبحانی آپ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں آپ ایک لگا محبوب سبحانی بھی آپ کو غو سو ساکا بھی کہا جاتا ہے ساکا نام بھی رکھتے ہیں لوگ ساکا کا مطلب ہے جنات اور انسان ان کو ملا کر کہتے ہیں ساکا تو یہ نام تو خیر اس پر عجیب ہی لگتا ہے تو ہمارے گو سے پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد آپ ہیں غو فاکہ لائن یعنی آپ انسانوں کے بھی مرشد ہیں جنات کے بھی مرشد ہیں آپ کا ایک لقب ہے غوث العظم غوث کا مطلب فریاد کو پہنچنے والا مصیبت کو دور کرنے والا پکارنے والے کی پکار سن کر اس کی مصیبت کو رفع کرنے والا آپ غص الاعظم ہیں سبحان اللہ اور آپ کی ولادت با سعادت ہوئی بغداد شریف کے قریب ایک قصبے میں اس کا نام ہے جیلان اسی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے اور آپ سے جو نسبت رکھنے والے ہوتے ہوں ان کو بھی جیلانی کہہ دیتے ہیں اور یہ سنی ہجری تھا چار سو ستر اور بغداد شریف میں ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا پانچ سو سنے ہجری میں ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے تقریباً اکیانوے سال نائنٹی ون ایرز کی عمر پائی آپ کا پر انوار بغداد شریف میں ہے اور مرجع خلائق ہے یعنی وہاں آ کر لوگ حاضریاں دیتے ہیں رجوع کرتے ہیں سبحان الله شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ يا عبد القادر ساكن البغداد شيخ الجيلاني بہت پاک رضی اللہ تعین ہو کہ کچھ مختصر حالات پیش کیے جائیں گے تاکہ ہماری عقیدت بھی بڑھے اور معلومات بھی بڑھے آپ کا جو خاندان ہے یہ نیک لوگوں کا اولیاء کا خاندان ہے صالحین کا خاندان ہے آپ کے نانا یہ بھی بہت متقی پرہیزگار تھے آپ کے دادا جان بھی متقی پرہیزگار تھے والد ماجد بھی متقی و پرہیزگار تھے اور والدہ محترمہ بھی متقی و پرہیزگار تھیں پھفی جان یہ بھی متقی و پرہیزگار تھیں بھائی آپ کے شہزادے سب متقی تھے اور سب کے سب اولیائے کرام تھے اور اس وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو شراف کا خاندان کا کرتے سیدوں کا خاندان شریفوں کا خاندان سرحان اللہ ہمارے خوش پاک علی رحمت اللہ جواد کے والد کا نام ہے موسا ابو صالح ان کی کنیت ہے اور جنگی دوست ان کا لقب اور یہ بھی جیلان کے بڑے اکابر میں سے تھے ان کا لقب جنگی دوست کیوں ہوا کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے آپ نفس کشی کیا کرتے تھے ریاستیں کیا کرتے تھے نیکی کی دعوت دینے میں آپ مشہور تھے برائی سے روکنے میں آپ مشہور تھے ہم تو وہ نیکی کی دعوت کیا دیں گے خود ہی نیکی پر عمل نہیں کرتے برن نیکی اگر کوئی نہ بھی کرتا ہو تو اس کو نیکی کی دعوت دینے کی اجازت ہے برائی سے ہم نے منع کیا کرنا ہے خودی برائیوں میں ملوث ہیں اور برائی دیکھتے ہوئے ہم روکنے پر قادر ہوں یاد رکھیے اگر ہم نہیں روکیں گے تو گناہ ملے گا جب قدرت ہے ہمارا ماتحت ہے ہمارا شاگرد ہے بیٹا ہے اولاد ہے چھوٹا بھائی ہے تو اس کو سختی سے بھی ضرورت برائی سے روکا جا سکتا ہے تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح سید موسا جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت دینے میں مشہور تھے برائی سے روکنے میں مشہور تھے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ہمارے غوث پاک رحمتہ اللہ تا علیہ کے والد ماجد جامع مسجد کو جا رہے تھے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کے ملازم شراب کے مٹکے لے کر بڑی احتیاط سے سروں پر اٹھا کر جا رہے تھے غوس پاک کے والد نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا کا تھا آپ کی بزرگی تھی اب کسی ملازم کو دم مارنے کی ضرورت نہیں تھی جا کر خلیفہ کو جا کر بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا تو خلیفہ نے سید موسا رحمت اللہ علیہ ہمارے غصے پاک کے والد کو فورن دربار میں بلایا آپ تشریف لے گئے خلیفہ بڑا غصے میں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر للکارگر کا آپ کون ہے میری ملازمین کی محنت کو ضائع کر دیا حضرت سعید موسا رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد گرامی فرمائے میں مختصب ہوں میں احتساب کرنے والا ہوں میں نے اپنا فرض پورا کیا خلیفہ نے کا آپ کو کس کے حکم سے محتصب مقرر کیا گیا کس نے مقرر کیا آپ کو تو حضرت سید موسا رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد مروب نہیں ہوئے روم میں نہیں آئے بلکہ حق بات کہی بڑے روبدار لہجے میں جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو اس نے مجھے محتصی مقرر کیا ہے اب خریفہ تو وہ لرز گیا اور گٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا کہ والا امروم بل معروفی ونہ المنکر منکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے حضرت سعید مسا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا مجھے تیرے حال پر شفقت ہے میں تجھے دنیا کی رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں آخرت کی ذلت سے بچانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے ایسا کیا خلیفہ بڑا متاثر ہوا اور خلیفہ نے اس کی حضور آپ میری طرف سے بھی محتصیق کے عہدے پر معمور ہیں سبحان اللہ تو آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور تھے نیکی کی دعوت دینے کا آپ کو ایسا جذبہ تھا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں ہم نیکی کی دعوت دیں ہم کوئی مولانا نہیں. مولانا ہے ہم کو امام صاحب ہیں ہم کوئی مبلغ ہیں ہم کو وائز ہیں ہم کوئی مقرر ہیں ارے آپ مسلمان ہیں نا بھائی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نیکی کی دعوت دے جی ہاں ہر مسلمان مبلغ ہے ہر مسلمان کو مبلک ہونا چاہیے نیکی کی دعوت دینی چاہیے ہمارے آکاد و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مستفی غوث پاک کے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلدو سفا چار سو باسٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکسٹھ بلّی ول آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو ایک بھی دین کی بات معلوم ہے آگے پہنچائیں ایک بھی دینی مسئلہ آپ کو معلوم ہے آگے پہنچائیں سیکھیں بھی سکھائیں بھی برائیوں سے بچیں بھی بچائیں بھی نیکی کریں اور نیکی کی دعوت بھی دیں اور اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ بغدادی قافلے کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا آپ کو طریقہ بھی سکھایا جائے گا آپ کو کتاب بھی دی جائے گی آپ کو ملاقات کا انداز بھی بتایا جائے گا آپ کو انفرادی کوشش کا طریقہ بھی سمجھایا جائے گا آپ کو بیان کرنا بھی سکھایا جائے گا آپ کو درس دینا بھی سکھایا جائے گا جی ہاں اور اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس کا حل بھی بتایا جائے گا تو نیکی کی دعوت دینا یہ بڑا عظیم کام ہے ہو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور یاد رکھیے اسلام کے اندر وہ تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے نیکی کی دعوت دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے یہ یہ بھی عبادت ہے ہم سمجھتے ہیں نوافل تلاوت روزہ یہی عبادت ہے جی ہاں یہ بھی عبادتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی عبادتوں کی صورت ہے نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے برائی سے روکنا بھی عبادت ہے اچھا ہم جو عبادت کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا اور اگر ہم نیکی کی دعوت دیں گے اس کا فائدہ اوروں کو بھی پہنچے گا ہمارے ساتھ ساتھ تو وہ عمل جس سے اور لوگ بھی مستفید ہوں گے اس کا ثواب اور اجربی زیادہ حاصل ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے غصے پاک شہن شاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد کی امی جان کیا بات ہے سبحان اللہ اپنا اکثر وقت تلاوت قرآن میں گزارتی تھی متقی پرہیزگار با پردہ خاتون کسی نامحرم کو دیکھتی نہیں تھی جیسے آج کل وہ غصے پاک کے چانے والی جو ہماری نادان بہنیں بے پردہ گھوم رہی تو غوثے پاک کی چاہت ہونی چاہیے ان کے ارشادات پر عمل بھی ہونا چاہیے ہمارے غوثے پاک رضی اللہ تعالی ہو پانچ سال کی عمر ہوئی تو پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس آپ تشریف لے گئے تو ان بزرگ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھنے کے لیے کہا ہوگا تو ہمارے غصے پاک ردی اللہ تعالی تعداد و تسمیہ سور فاتحہ علیسلام میم ذالک کل لا اللہ بفی پہلا پارا دوسرا تیسرا چوتھا اٹھارہ پارے پڑھ کر سنا دی وہ بزرگ حیران ہوئے کہا بیٹے اور پڑھیے فرما بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری امی یہ پارے اٹھارہ پارے پڑا کرتی تھیں تلاوت کرتی تھیں میں نے سن کر یاد کر لیا اب ہم چاہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جائے تو ہم بھی تو نیک بنے نا اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرے ہم کریں گے تو اولاد بھی کرے گی ہم نیک بن جائیں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی اللہ میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے نانا جان کیسے تھے حضرت عبداللہ اللہ سوم رحمت اللہ تعلع علیہ یہ بہت بزرگ تھے ظاہر پرہیزگار صاحب فضل و صاحب کمال اور بڑے بزرگوں سے آپ نے ملاقات کی یہ مستجاب دعوات تھے یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی اور نوافل کی کثرت کرتے ذکر از کار میں مشغول رہتے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ پیشگی یعنی ان ایڈوانس ہونے والے واقعات کی خبر دے دیا کرتے تھے اور یہ بھی حکایت ملتی ہے ایک مرتبہ ایک صحرا میں کوئی قافلہ گیا تھا تجارت کے لیے تو ڈاک نے حملہ کیا تو اس مشکل وقت میں انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ اللہ سوم رحمت اللہ تعالی علیہ غسے پاک کے نانا جان کو پکارا تو وہ قافلے والے کہتے ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ذکر اللہ کر رہے ہیں جو ڈاکو سے سارے منتشر ہو کر بھاگ گئے اور یہ کافلہ ڈاکوؤں سے محفوظ ہو گیا ہمارے غوث پاک نجیب اور سید ہیں والد کی طرف سے آپ حسنی ہی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہی سید ہیں اور بھی غصے پاک کے حالات ان شاء اللہ بشرطحت و زندگی اگلے سلسلے میں کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے اور کامل محبت کیا ہے ان کی اطاعت کی جائے ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاری جائے ان کی اتباع کی جائے ان کو فالو کیا جائے خالی وہ بس وہ نیازی ہو جائیں نمازی نہ ہوں یہ کیسی محبت ہے نہیں ہم نمازی پہلے نیازی بعد میں یا میرے لسونت ہمیں سمجھاتے ہیں مرضی مذاکرہ دیکھیں روز ہو رہے ہیں الحمدللہ آج بھی ہوگا اللہ کے رہنما سے اس میں دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سچے چاہنے والے کیا تعلیمات دیتے ہیں اللہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم